محترم سامعین اور سامعات قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر اللہ کے بندوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں اور یہی تین قسمیں ہر فوجی سول تعلیمی اداروں میں بھی ہوتی ہیں کچھ طالب علم فیل ہوتے ہیں کچھ پاس ہوتے ہیں اور کچھ ایکسیلنٹ ہوتے ہیں فرمایا اصحاب المن تیما اصحاب المن اصحاب الیمین کہا میمنا کہا یہ دائیں ہاتھ والے ہیں اور اصحاب المش اور اصحاب الشمال یہ جہنمی ہیں الٹے ہاتھ والے ہیں اور والسابقون السابقون سبقت لے جانے والے آگے بڑھنے والے اے ون گریڈ لینے والے پلا اکل مقربون یہ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں اللہ حافظ. یہ اللہ کے قریب بھی ہیں فی جنات النعیم اللہ کی نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے سلت من الین زیادہ لوگ امت کے پہلے لوگوں میں سے ہوں گے ایکسیلنٹ وقلیل من الاخرین بعد میں آنے والوں میں تھوڑے ہوں گے آلہ سر مودونا پلگوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پر مدقین عالیہ متقابرین ایک دوسرے کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے یتوف علیہ ملزان مخلون ایسے بچے ان کا طواف کریں گے جو کبھی جوان نہیں ہوں گے وہ بچے ہی رہیں گے اور ان کی خدمت پر معمور ہوں گے بھی اقوام چائے چنک یہ لے کر اس میں کیا ہوگا وکسم مم شراب کے کٹورے عنها ولا انفون جس سے نہ سر درد ہوگی نہ سر گھومے گا وفاقی ہے تم مما یخرون جو پسند ہوگا وہ پھل ملے گا و لحم قیر مما عشہون جس پرندے کا گوشت چاہیں گے وہ کھائیں گے وہ حورن اور موٹی آنکھوں والی ان کی بیویاں ہوں گی امثال المقنون وہ ایسی ہوں گی جیسے چھپا ہوا موتی ہوتا ہے سیپ کے اندر موتی چھپا ہوا ہوتا ہے اس طرح وہ اپنے پردے میں چھپی ہوئی ہوں گی ان کے سوا ان کو کوئی اور نہیں دیکھے گا یہ ساری نعمتیں کہا سابقین کی ہیں میرے عزی بھائیوں یہ جہان کمپٹیشن کا جہان ہے چاہے اس کو تجارت میں لے لو چاہے اس کو تعلیم میں لے لو ہر کام میں دنیا بنانے میں بھی کمپٹیشن ہے تعلیم حاصل کرنے میں بھی کمپٹیشن ہے اور اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کے قریب جانے میں بھی کمپٹیشن ہے فرمایا وجنہ اسر رب السماء والارض لوگوں ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ مقابلہ کرو جس کی چڑائی زمین و آسمان جتنی ہے وہ عزت عمن و روس وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو مومن ہیں دوسرے مقام پر فرمایا وہ سارے مؤثر تم رب جنہ اور تواواد وال اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چڑائی زمین و آسمان جیسی ہے و عدت للمتقین وہ عزت لمتفین وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو یہ جہان اس میں مسابقت کرنا کمپٹیشن میں شریک ہونا آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اچھے سے اچھا بننے کی کوشش کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ ٹارگٹ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ان کو اچیو کرتا ہے کون اس میں آگے بڑھتا ہے کمپٹیشن میں تو ہم سب شامل ہیں مگر اس میں کامیاب کون ہوتا ہے اور کس قدر کامیاب ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں اس کمپٹیشن میں وقت محدود ہے اور یہ بھی عجیب بات ہے پیپر میں سب کے لیے تین گھنٹے ہوتے ہیں یہاں کسی کی عمر چالیس سال ہے کسی کی साल سال ہے کسی کی تیس سال ہے اور اتنے میں ہی اس نے جیتنا ہے کبھی آپ نے دیکھا حافظ صاحب بچے کا پارا سنتے ہیں امتحان لینے والا بچہ فر فر سنا رہا ہے مکمل سنے بغیر ہی اس کو بٹھا دیتے ہیں کہ سمجھ آ گئی تیری جب تجھے یہ اتنا اچھا یاد ہے تو اگلا بھی یاد ہی ہوگا بٹھا دیتے ہیں اس کو اور جو اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہو اس سے پورا سنتے ہیں بس اوقات یہاں اس کی کمزوری ہے تو آگے بھی کمزوریاں ہوں گی رب بھی اس پیپر میں کسی کو بیس سال کے بعد اٹھا دیتے ہیں کسی کو سال کے بعد اٹھا دیتے ہیں کسی کو ساٹھ سال تک اس کا پیپر لیتے ہیں یہ اس کی مرضی ہے لیکن اتنے میں ہی پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہے اگرچہ ربیعت الجلال کو تو ویسے ہی معلوم ہے لیکن بندے کے عمل سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ کس طرح کا ہے اس پوائنٹ پر جب میں سوچتا ہوں تو میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ آج ہماری امت کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ایک نہیں کئی ہاتھ ہو گئے ان میں سے ایک دھوکہ جو اس کو دیا گیا وہ یہ اس کے جوانوں سے میچورٹی چھین لی گئی بچہ میچور نہیں ہوتا کبھی ہمارا سترہ سال کا بچہ ہندوستان فتح کیا کرتا تھا اور آج کے سترہ سال والے کو کرکٹ سے فراغت نہیں ملتی بائیس سال کا نوجوان کستن تنیا فتح کرتا ہے سلطان محمد الفاتح وہ کام جو معاویہ بن نبی سفیان اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آگے تک تابعین اور ان کے بعد والے لوگ کرنے کی کوشش کرتے رہے نہ کر پائے اور ایک بائیس سال کا جوان اس کام کو کر لیتا ہے آج ہمارے بائیس سالوں کا کیا حال ہے ایسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اس کو ابھی تو نے میٹر کرنی ہے پھر تو ایف اہم پھر تو کرنا ہے پھر تو یہ کرنا پھر تھی وہ کرنا ہے اس کے بعد یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا وہ کرو گے تو وہ مل جائے گا ایسا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے کہ وہ بےچارا اسی میں زندگی گزار دیتا ہے اور اس میں یہ فکر پیدا نہیں ہوتی کہ میں مجھے کچھ کام بھی کرنا ہے جب بھی اس کو کوئی کام ڈالو کوئی سوشل ورک ڈالو والدین اس کو کوئی نہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے نہ مجھے امت کے واجبات ادا کرنے چاہیے نہ مجھے والدین کی بات ماننی چاہیے اس لیے کہ میں تو پڑھتا ہوں پڑھ پڑھ کر آیا تو ٹوشن میں چلا گیا آیا تو پھر والدین بھی کہتے ہیں کہ ادھر بھی پڑھا ادھر بھی پڑھا پھر قاری صاحب آ جاتے ہیں ادھر بھی پڑھا اب اس کے کھیلنے کا وقت ہے کام سارے میں خود ہی کر لیتی امت کا بوجھ اٹھانے کے اس کو کابل بنایا نہیں جاتا اس میں وہ سنجیدگی نہیں آتی اور اگر وہ مر گیا چودہ سال کا پندرہ سال کا بچہ جوان ہو جاتا ہے اور اس اس کا پیپر شروع ہو جاتا ہے اس کی غلطیاں اور گناہ کاؤنٹ کیے جانے لگ جاتے ہیں اگر وہ مر گیا تو رب ربلال کے دربار میں آئے گا سنا تو سیدھے ہاتھ والا ہے الٹے ہاتھ والا ہے یہ سب کت لے جانے والا ہے وہ کہے گا یا اللہ میں تو تینوں میں سے نہیں ہوں میرا تو یہ کارڈ ہے میں تو اسٹوڈنٹ ہوں میں تو پڑھتا تھا بس مجھے تو کوئی کام نہیں کرنا تھا مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ تجھے کچھ نہیں کرنا انہوں لیکن بھائی وہاں اسٹوڈنٹ کارڈ نہیں چلے گا ربض الجلال نے اس کو جوان کر کے مکلف کر دیا اب اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں بچی ہو بچہ ہو لیکن دنیا والے نہیں مانتے بولے اٹھارہ سال سے پہلے جوان نہیں ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ اٹھارہ سال کے بعد بھی مجور نہیں ہوتا زندگی کا پیک وقت جس میں وہ سب کچھ کرنے کے قابل تھا حوصلے جوان تھے بازو قوت والا تھا دماغ حاضر تھا اس کو ضائع کر کے قوم کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا کیا گیا فرمایا تین گروپ ہیں فیل ہونے والے پاس ہونے والے اور بہت اچھے نمبر لینے والے ہم اس کمپٹیشن میں کیسے جیت سکتے ہیں ہم کوشش کریں کہ ہم بہت اچھے نمبر لینے والے بن جائیں اور وہ کیسے ہوگا یاد رکھو ہر کام کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں کپڑا سلتا ہے ایک صاحب بازاری سلائی جو ہوتی ریڈی میڈ کی وہ بھی آپ جانتے ہیں خود سلوایا جائے اس کی بھی آپ جانتے ہیں اور ایک صاحب پانچ لیتا ہے ایک ہزار لیتا ہے دونوں کی سلائی میں فرق ہے ہر کام کرنے کے اچھے طریقے بھی ہوتے ہیں گزارا بھی ہوتا ہے تبارک اتبار کل وید ہند ملک وہ ہوا آشین کدیر اللہ خالا کل مئل حیات اکم آحسن اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا یہ موت اور حیات کا سسٹم اس لیے شروع کیا یہ کائنات اس لیے چلائی ہے تاکہ یہ دیکھے اکم آحسن وامالا اور احسن کا مانا ہوتا ہے ایکسیلینٹ کہ تم میں سب سے اچھے کام کس نے کیے اچھے کام کس نے کیے ہیں اچھا پھر اچھے کام کی بھی تعریف مختلف ہے ڈیفینیشن مختلف ہے ایک آدمی کہتا ہے میں ایمبولینس سے چلاتا ہوں تو یہ سب سے اچھا کام ہے لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور وہ خوش ہے کہ میں نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا میں نے ایمبولینس چلا دی میں نے فٹ پاتھ پر دسترخوان لگا کر ہیروئنچیوں کو کھانا کھلایا اس سے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے بڑا خوش ہے بڑا مطمئن ہے ایمبولینس کے پیچھے کیا کچھ چھپا ہوا ہے کیسے ناشوں کے سودے ہوتے ہیں کیسے کیسے بچوں کے سودے ہوتے ہیں یہ سب کچھ کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے اچھا کام کوئی نہیں کر رہا کو جمع کر کے کھانا کھلانے والا بھی کہتا ہے مجھ سے اچھا کام کوئی نہیں کر رہا دیکھو میں تو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں اور جو ماشاء اللہ سے تاجر لوگ ہیں ان کے بھی اپنے اپنے معیار ہیں ان کے بھی اپنے اپنے معیار ہیں بس ان کا دل چاہے کہ ہاں یہ کام اچھا آخلا اچھا کام کون سا ہے وہ جس کو اچھا سمجھتا ہے اپنی زکوٰۃ کی ساری تجوری وہاں جا کر کھول دیتا ہے جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے اللہ اکبر امت ڈوب رہی ہو گرک ہو رہی ہو کھوپڑیاں اوڑ رہی ہو بلیڈنگ ہو رہی ہو عزتیں لٹ رہی ہو مال جان اور سب کچھ آبرو دعو پر لگی ہوئی ہو اور جگہ جگہ سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہو اس کا حل کیا ہے اس کی فکر نہیں یہ دیکھنا ہے کہ ہیروئنچی بھوکا تو نہیں مریض اسپتال میں پہنچا نہیں پہنچا تو احسن کی تعریف بھی اپنی اپنی لوگوں کی ہے جب ربیعت الجل یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے تو یہ بھی تو اللہ سے پوچھنا پڑے گا اچھے کام کون سے ہوتے ہیں ایک ہندو ہے ایک بھت ہے ایک عیسائی ہے وہ بھی تو ایمبولینس چلا کر لے جاتا ہے اس نے بھی تو انجیو بنا کر لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا ہے کیا اس کا عمل قبول ہو جائے گا تو میرے عزیز ہو معاملہ دل سے شروع ہوتا ہے کم ولا اللہ اللہ تمہاری شکلیں اور تمہارے بینک بیلنس نہیں دیکھتا ولا کے آمالکم اللہ دیکھتا ہے کہ کس دل سے کرتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے کہ کیا کرتا ہے جتنا قدر دل رب الجلال کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا اتنا قدر اس کے آمال میں نکھار ہوگا امال میں ستھرائی ہوگی آمال کا رنگ دنیا میں بھی نظر آئے گا آخر میں بھی نظر آئے گا اور جتنا قدر وہ دل سے نہیں کر رہا ہوگا اس کے امال کھوکھلے ہوں گے نہ ان کا دنیا میں فائدہ ہوگا نہ آخرت میں فائدہ ہوگا ایک آدمی پہلے سب میں نماز پڑھتا ہے ایک ہی نماز اور ہے دوسرے کی نماز اور ہے ایک کی نماز سات زمینوں سے نیچے ہے دوسرے کی نماز سات آسمانوں کے اوپر ہے رکتیں دونوں نے پوری پڑی ہیں وقت دونوں نے برابر لگایا ہے مگر بہت زیادہ فرق ہے دل میں اخلاص کتنا ہے لاہیت اور خشیت کتنی ہے اللہ کا خوف اور تقویٰ کتنا ہے یہ چیزیں اللہ تبارک و وطالہ دیکھ کر گریڈنگ کرتا ہے نمبر لگاتا ہے فرمایا من امن لا لا الا کا صادقا من ہی دخل الجنہ جس نے دل کی گہرائی سے سچائی سے لا الہ الا اللہ پڑا جنت میں ضرور جائے گا اور فرمایا آلام آ مل امر عمل اس کے جتنے بھی کمزور ہوں آخر کار جنت میں ضرور جائے گا لیکن کس نے جس نے تصویر نکالی ہو تم ایک بار بولتے ہو ہم تصویر نکال دیتے ہیں ہزار دانے کی تصویر نکال دیتے ہیں کلمے کی بتیاں بجا کر کے سر ہلا کر کے کلمے کی تصویر نکال دیتے ہیں کلمے کی ضربیں لگا دیتے ہیں تو اگر ایک کلمہ پڑھنے سے جنت ملے گی تو ہزار دانے سے کتنی جنتیں ملیں گی کچھ بھی نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں کیوں طریقہ اپنا بنایا ہوا ہے دل میں کچھ نہیں عمل کے ساتھ اور کال کے ساتھ اور فعل کے ساتھ شرک کرتا ہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ بولتا ہے فرمایا نہیں نہیں من قلب دل کے ساتھ کہے گا تو اس کی زبان کا اعتبار کیا جائے گا دل سے نہیں کہتا تو قبول نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت اللہ کنوں موقنون بلجاب سن ترم میں حسن درجے کی حدیث ہے تم اللہ سے مانگو تو دل سے یقین ہو کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ دے گا تو ان نہ ہوں لا اخباروں لاہن جو غفلت والا کھیل کود کرنے والا دل ہے اس سے اللہ تعالی دعا قبول نہیں کرتا جب دعا قبول نہیں کرتا تو عمل بھی قبول نہیں کرتا کیونکہ دعا بھی عمل ہے دعا بھی عبادت ہے دعا ہو عبادت یہ بھی سنن سنندی کی حدیث ہے دعا عبادت ہے پر کھیلنے والے غافل دل سے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ماشاء اللہ نماز ختم ہوئی مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھا لیے اب ایک ناخن چبا رہا ہے دوسرا ناک سے کھیل رہا ہے تیسرا داڑھی کھجل رہا ہے اور آمین اور جا آمین اور اس کے بعد بات ختم ہوئی معلوم نہیں کہ اس نے رب سے کیا مانگا اور ہم نے کس پر آمین کہی بس ایک رسم ہے گرواج ہے پاک و ہند میں لوگوں نے بنایا ہوا ہے وہ کر لیتے ہیں اللہ اکبر سردیوں کا دن ہو سردیوں کی رات ہو آپ اپنے لحاف میں عشاء کے بعد لیٹے ہوئے ہو دروازے پر دستک ہو کوئی شخص آیا ہو آپ بڑی مشکل سے قمیص پہنے اور آدھے دل کے ساتھ اٹھے اور دروازہ کھولے شخص کھڑا ہے کون ہو کس کو ملنا ہے وہ دیوار کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے کوئی جواب نہیں دے رہا بھائی میں بستر چھوڑ کر آیا میں نے کمی سے اتاری ہوئی تھی وہ پہنی اور تم نے دستک دی ہے کس کام آئے ہو کس کو ملنا ہے وہ دیوار سے کھیلتا رہے کوئی بات نہ کرے کتنا غصہ آئے گا آپ کو کتنا گسا آئے گا اور اگر یہ کہتا ہے نماز میں اللہ اکبر اللہ کی دستک دے دی اللہ کو پکار لیا اللہ کو متوجہ کر لیا اور اب اس نے کھیلنا شروع کر دیا بندے کیسے آیا کیا کام ہے معلوم نہیں کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ اس کو کیا جواب دیتا ہے یہ رب کو کیا کہتا ہے بس ایک پریکٹس ہے آئے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے, اوپر نیچے گھر چلے گئے ان اللہ اکبر کل بن گا فل جو غفلت والا دل ہے کھیل تماشے والا دل ہے ایسے دل سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے معاملہ سارا دل کا ہے کمپیٹیشن جیتنا ہے تو دل کی صفائی کی ضرورت ہے دل صاف ہو زبان غلط بک جائے ربیعت الجلال اس کو معاف کر دیتا ہے رب دیکھتا ہے دل کو فرمایا میں علامکر و کلب ہوں بل جو شخص کلمہ کفر بولتا ہے اللہ تعالی کا انکار کر دیتا ہے ربیعت الجلال کے ساتھ شیر کر لیتا ہے مگر اس کا دل مطمئن ہے وہ کسی کی گن کسی کے خوف سے کلمہ کفر بول رہا ہے یا کفر کا کام کر رہا ہے دل اس کا نہیں چاہتا وہ کہتا ہے میں تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا گولی مار دوں گا ورنہ اس قبر کے سامنے جھکو یا نوز بلّہ اپنے رب کا انکار کرو اللہ اکبر اللہ دوبارہ و وطارہ فرماتے ہیں اپنے قول اور فعل سے وہ اللہ تعالی کی بغاوت کرتا ہے سب سے بڑا جرم شرک کا ارتکاب کرتا ہے مگر چونکہ دل میں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کا یہ فعل معاف کرواتے اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے دل کیسا ہے اگر دل رب دلجلال کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے جتنا زیادہ تعلق بلّا ہو ظاہر سی بات ہے دل ہی رب سے جڑے گا جسم تو نہیں جڑے گا دل ہی جڑے گا نا دل کا تعلق جتنا اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہو اتنا اس کی ہر نیکی کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ فرق تھوڑا بہت نہیں ہوتا انیس اکیس کا نہیں ہوتا یہ فرق زمین آسمان کا نہیں ہوتا یہ دسوں زمینوں اور دسوں آسمانوں جتنا فرق ہوتا ہے حضرت خالد سیف اللہ خالد خالد بن ولید جتنی جہاد کی آیتیں ہیں جتنی اس کی فضیلتیں ہیں جتنے قتل و قتال کی فضیلتیں ہیں وہ ساری اس پر سادک آتی ہے اتنا بڑا مجاہد ہے صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ان کے فضائل ہیں مگر یہ سلو دبیا کے بعد مسلمان ہوئے پہلے کافروں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑتے رہے ان کے مقابلے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال جان اولاد سب کچھ لٹا کر بیوی بی لٹا کر اکیلے تن تنہا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ایمان بچایا سب کچھ لٹا کر سارے مارکوں میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتے رہے ان دونوں کا اتنا فرق ہو گیا حالانکہ بیسک دونوں کا پروٹوکول ایک ہے دونوں سے حابی ہیں دونوں مسلمان ہیں دونوں مجاہد ہیں بیسک پروٹوکول ایک ہے مگر کتنا زیادہ فرق ہے ایک دن ان کی ان ہو گئی آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے خالد لاحد اکم ان حکمت اگر آپ کے لیول کے لوگ بہت پہاڑ کے مالک بن جائیں اور بہت پہاڑ سونے کا ہو جائے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اور یہ درویش ایک مٹھی کا صدقہ کر دے تو مقابلہ نہیں کر سکتا فرق تھوڑا سا نہیں ہوتا الفاظ و معنی میں تفاوت تو نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور فرق بہت ہوتا ہے تو کمپٹیشن جیتنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان میں سے ہو جائیں جن کے آماد زیادہ وزنی ہوتے ہیں کیونکہ ایک دن میں پانچ سے زیادہ نمازیں آپ کیا پڑھو گے فرضی ایک مہینے میں تیس سے زیادہ روزے کیسے رکھ سکتے ہو سب رکھ رہے ہیں اس کی کوانٹٹی میں آپ بیٹ نہیں کر سکتے مقابلہ نہیں جیت سکتے اس کی کوالٹی میں جیت سکتے ہو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی عبادات کی کوالٹی بہتر کی جائے اور کوالٹی بہتر کرنے کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں نے کہا اے اللہ رسول یہ کافر لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو ہمارے بادشاہ بھی ہیں اور آپ ہمارے رسول بھی ہیں آپ کا تو زیادہ حق ہے ہم آپ کو سجدہ کریں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اجازت نہیں سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا ہاں لو کن تو عامر آہدن یس جدہ لا امر ان تس جدہ اگر میں نے کسی انسان کو انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت دینا ہوتی تو میں عورت کو اجازت دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا عورت کے نا مرد کا مقام یہ ہے اس لیے میں اس مثال کے ساتھ آپ کو آپ کا اپنے رب سے تعلق سمجھانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے جیسے عورت اپنے خاون کا قرب حاصل کرتی ہے اس کا دل جیتتی ہے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے اس طرح عورت بھی اور مرد بھی ربلال کو خوش کرنے کی کوشش کرے مسال سلاد والسلام اللہ نے فرمایا ہمارے ساتھ ملاقات کرو تور پر آئے ملاقات ہوئی واپس گئے جا کر اپنی قوم کو بتایا ایسے ایسے میں گیا تھا میری میری رب سے بات ہوئی ہے وہ کہنے لگے جی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی بات ہوئی ہم تو نہیں مانتے تو پھر وقتارا موسا سبھی نارا جو نا ستر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے کہ آپ دیکھ لینا میرے رب سے بات ہوگی گواہ بن جانا وہاں گئے تو پہاڑ تو تور پہ چڑھ رہے تھے وہ سب آہستہ چل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام تیز چل رہے تھے جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی ملاقات کے لیے پہنچ گئے اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسا اماجان کا ان کو مکیا موسا اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے ہی آگے آ ہو یہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے کہنے لگے ہم علی اللہ وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں پہنچ جائیں گے اللہ میں جلدی اس لیے آ گیا کہ میری چال تجھے پسند آ جائے اور تو خوش ہو جائے میری ادا تجھے پسند آ جائے اور تو خوش ہو جائے میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں میر اللہ اکبر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنا رب خوش ہو جائے وہ خوش ہو گیا تو پھر کسی محکمے کا آفیسر خوش ہو گیا ہو تو کوئی فکر کی بات نہیں ہوتی کوئی جج خوش ہو آپ پر کوئی فکر کی بات نہیں ہوتی وہ تو مالک یوم الدین ہے روز جزا کا جج ہے اور مالک بھی ہے اگر وہ تجھ پہ خوش ہو گیا تو تجھے کیا پریشانی رہتی اللہ اکبر اللہ کی رضا اس کو خوش کرنا کیسے خوش کیا جاتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا اللہ فرماتے ہیں وس جد وقت رب زیادہ سجدے کرو زیادہ قرب ملے گا ایک شخص کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ سلاۃ السلام اس ال کا مرافا میری تمنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں سمجھدار آدمی کا یہ کہتا جی جنت میں آرام مقام چاہیے فردوس چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے کیا ضرورت ہے بس اتنا کہہ دو کہ نبی علیہ سلاد اسلام کا ساتھ چاہیے اللہ نے سب سے زیادہ پروٹوکول ان کو دینا ہے تو ان کا ساتھ مل گیا تو سب کچھ مل گیا آپ نے فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے کچھ اور دیکھ لو کہا جی نہیں یہی چاہتا ہوں پھر کہا نہیں کچھ اور دیکھ لو کہا نہیں بس یہی چاہتا ہوں فرمایا اگر یہی چاہتے ہو تو پھر زیادہ نفلی عبادت کیا کرو نفلی نمازیں زیادہ سجدے زیادہ پھر تو میرا قرب حاصل کر سکے گا یہ عبادات رب کا قرب حاصل کرنے میں تعاون کرتی ہیں اللہ اکبر فرمایا وَمِن النَّاسِ مَن يتخذ دون اللہ قحب اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شر کرتے ہیں شرک کا طریقہ اللہ کے سوا سجدہ کرنا نہیں قبر پر دیکھ چڑھانا نہیں قبر پر بکار مرغا چڑھانا نہیں بلکہ ان کی ان کے شرک کا طریقہ یہ ہے یحبونہم شگون اللہ وہ اللہ جیسی محبت غیروں سے کرتے ہیں اللہ جیسی محبت مخلوق سے کرتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا اللہ اور جو مومن ہوتا ہے اس کی سب سے زیادہ محبت اپنے رب کے ساتھ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے سب سے زیادہ محبت کر کے دیکھی کبھی یوسف علیہ السلام عورتوں نے گھیر لیا برائی کی دعوت دی عورت کہتی ہے آگے بڑھو کالماد اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کے بعد کیا فرمایا این ربی احسن میں اس رب کی بغاوت کروں اور اس نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں ایک بچہ ڈنڈے سے ڈرتا ہوا سکول جاتا ہے سکول کا ہوم ورک کرتا ہے اور ایک بچہ اس بات کے ڈر سے کرتا ہے کہ ڈانٹ نہ پڑے اور ایک بچہ اس بات کے ڈر سے کرتا ہے کہ میرا اسٹار کم نہ ہو جائے اور ایک بچہ اس خوف سے ہوم کرتا ہے کہ میں ایکسیلنٹ ہوں کہیں میرا مرتبہ نیچے نہ ہو جائے فرمایا نہ میں اس رب کی بغاوت کروں اور اس نے مجھے اتنا اچھا مقام دیا ہے میں تو یہ کام نہیں کرتا جب بھی شیطان کہے یہ گناہ کر اس آیت کو سامنے رکھا کرو ان ربی احسن امت میرے رب نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں وہ میرے ساتھ احسان کرے احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے وہ ہل جدا الحسان علم احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے وہ احسان کرے اور میں برائی کروں میں اس کی بغاوت کروں میں یہ کام نہیں کرتا ان ربی احسن امت اس نے میرا اتنا پیارا مقام بنایا اور میں اس کی بغاوت کروں یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو رب اللہ علیہ کرام کا قرب حاصل کرنا اس سے ساری کائنات سے زیادہ محبت کرنا اور دل میں یہ ہو کہ اگر میں نے یہ جرم کیا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا جیسے آپ کہتے ہو میرا دوست ناراض ہو جائے گا یہ کہتا ہے اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کو پسند کر لیا داڑھی کو رکھ لیا میرے دوست ناراض ہو جائیں گے یہ میں نہیں کرتا ایک کہتا ہے میں نے اگر اس کو کٹوا دیا چھلوا دیا تو میرا دوست ناراض ہو جائے گا میں نہیں یہ کام کرتا اب دونوں ایک ساتھ نماز پڑھیں گے دونوں کے نظریات مختلف ہیں وہ دنیا کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے ان دونوں کی نماز ایک جیسی کیسے ہو جائے گی اور یاد رکھو دنیا والے اربوں خربوں ہیں اور ان کا رب ایک ہے دنیا والوں کو راضی کیا نہیں جا سکتا اور رب تو ہمارا ہر آن راضی ہونے کے لیے تیار ہے ایک شخص نے حدیث میں آتا ہے راستے سے کانٹے, کانٹے ہٹا دیے اللہ اس پر راضی ہو گیا اس کو معاف کر دیا ایک بے حیا عورت نے اپنے جوتے میں پانی نکالا کنویں سے کتے پیاسے کو پلا دیا اللہ اس پر راضی ہو گیا اس کو معاف کر دیا وہ تو ہر آن ہر بات سے راضی ہوتا ہے اور دنیا والے کبھی کسی پر راضی ہوئے ہیں وہ تو اپنے پیدا کرنے والے پر راضی نہیں ہیں اللہ پر سب راضی ہیں کوئی راضی نہیں بارش ہو گئی جس کی کھیتی اگ چکی تھی وہ بڑا خوش ہے جس کی ابھی بونی تھی وہ پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا ہو گیا بارش کیوں ہو گئی ہے وہ اللہ پر راضی نہیں ہوتا وہ طرح طرح کی باتیں بناتا ہے جب یہ پیدا کرنے والے پر راضی نہیں ہوتے تو تیرے پہ کیسے راضی ہوں گے ان کو راضی کرنے کا مقصد لے کر نماز پڑھنے والا اور رب الجلال کو راضی کرنے کا مقصد لے کر نماز پڑھنے والا بہت فرق ہے دونوں کی نماز میں تو آپ کا دل اپنے رب سے محبت کرنے والا ہو اور تھوڑی بہت نہیں ساری کائنات سے زیادہ محبت کرنے والا ہو محبت بھی عبادت ہے اور عبادت صرف رب الجلال کی ہے مخلوقات میں محبت بیوی بی بچوں کی محبت بھی ہوتی ہے یہ ان کے لائق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہے مخلوقات میں یہ ان کے لائق ہے اور رفیض الجلال کی محبت ساری مخلوق سے زیادہ ہے یہ ان کے لائق ہے اتنی شدید محبت ہو محبت کے تقاضے پھر کیا ہوتے ہیں آپ کی بیوی بی اگر اچھی ہے تو کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ آپ کو ناراض کرے اللہ اکبر آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کچھ کرتی ہے میرے خامد کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے میرا یہ کام باقی ہے میرا وہ کام باقی ہے میں یہ بھی کر لوں میں بھی وہ بھی کر لوں تاکہ وہ آئے ایسا نہیں کہ وہ بیٹھا اور میں کام میں لگی ہوں ایسا نہیں کہ وہ میرا گھر گندا دیکھے وہ آئے اور کھانا تیار نہ ہو اس کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے میں جلدی جلدی سارے کام نپٹا لوں یہ اپنے خاند کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کرتی ہے اور یہ عورت بھی اور اس کا خاند بھی اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کرتا ہے ایک ہے مجبورا نانا ابا کہتا ہے نماز پڑھا کرو ایک ہے کہ وہ دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی کمال محبت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کی نماز اور دوسرے کی نماز میں بہت زیادہ فرق ہے اللہ سے ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے دس بارہ سال کے بچے کا اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے بڑا بچہ اس کو ابے اب کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی چھوٹا بچہ اس کو اتنی ہوش نہیں ہوتی دس بارہ سال والا ابا سے محبت بھی ہوتی ہے اور اس کا اس کی تعظیم بھی دل میں ہوتی ہے عظمت بھی دل میں ہوتی ہے اور تھوڑا ڈنڈے کا خوف بھی ہوتا ہے عظمت بھی خوف بھی اور امید بھی اس سے کچھ ملنے کا لالچ بھی ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں جس میں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی طاعت مکمل ہو جاتی ہے اور الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہے سارے جہانوں کا رب ہے جب سارے جہانوں کا رب ہے ہم سے تو دو مہمان نہیں سنبھالے جاتے وہ ساری کائنات کو کھلاتا ہے جو گوشت کھو اس کو گوشت کھلا کر سلاتا ہے جو پروٹین لیتا ہے اس کو پروٹین دیتا ہے اور خشکی سے تین گنا زیادہ یا دو گنا زیادہ تری ہے اس میں اتنے اتنے بڑے جانور ہیں ان کو بھی ان کی خوراک دے کر سناتا ہے اتنا بڑا رب ہے اس سے اللہ تعالی کی عظمت دل میں آتی ہے اور رحمٰن رحیم وہ بہت رحم کرنے والا ہے اس سے اللہ تعالی سے امید بنتی ہے کہ اللہ ہم پر بھی رحم کرے گا اور ہمیں معاف کر دے گا مالک یوم الدین وہ جج ہے مالک بھی ہے اور جج بھی ہے ہمارے ہاں جھگڑا رہتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا وزیراعظم के کے خلاف صدر کے خلاف جھگڑا رہتا ہے لیکن اگر دونوں اختیارات ایک کے پاس ہوں وہ کتنا پاورفل ہوگا میرا رب مالک بھی ہے اور جج بھی ہے اس, اس سے ڈرنا چاہیے رب العالمین سے رب کی عظمت پیدا ہوئی رحمان رحیم سے اس سے امید لگ گئی اور مالک کے امیدین سے اس کا خوف دل میں بیٹھ گیا جب یہ عظمت اور امید اور خوف تینوں چیزیں بندے کے دل میں آ جاتی ہیں اس سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہوتا پچیس سال والا چوبیس سال والا بچہ ابا سے ڈرتا نہیں محبت بساوکت کر رہا ہوتا ہے بات بھی مان رہا ہوتا ہے اس کو بساوکت امید بھی ہوتی مگر خوف نہیں ہوتا چھوٹا بچہ اس کو ہوش نہیں ہوتی ہمیں اللہ تعالی سے یہ تینوں چیزیں کم از کم اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے اور یاد رکھو اگر کسی ممتہن سے تعلقات اچھے ہوں تو پیپر کے نمبر کیسے ہوتے ہیں کسی ممتحن سے تعلقات اچھے ہوں تو پیپر کے نمبر کس طرح کے ہوتے ہیں ہمارا ممتحن رب العالمین ہے ہمارا جج بھی وہ ہے ہمارا مالک بھی وہ ہے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو پھر آپ کی عبادت کے کتنا وزن بنے گا یہ پوچھنے بتانے کی ضرورت نہیں بس آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق اچھا کرو اس کی محبت اور عظمت اس سے ام امید اور اس کا خوف اپنے دل میں بٹھا لو پھر انشاءاللہ شاء کمپٹیشن بھی جیتیں گے اور ہماری عبادات کا وزن بھی زیادہ ہوگا اور عبادات میں سرور بھی ہوگا اس میں چاشنی بھی ہوگی اس میں لذت بھی ہوگی اور وہ اس جہان میں بھی ہماری تمام کی تمام تربیت اور ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں پاک کرے گی اور آخرت میں بھی ہمیں اعلیٰ مقام دلوائیں گی اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل